<تصفيق> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود بالله من شرور من فشنا ومن سيئات آمالنا من يهده الله فلا مذيل له ومن يذلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويعفر لكم ذنوبكم ومن يتق الله ويرسوله فقد فاز فوزا عظيما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر لأمور مهدساتها وكل مهدسة بداة وكل بداة ظلالة وكل بغالة النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شہان لوام دل اکسرا کنا تین بشیر محترم شامین نوجوان ساتھیوں حاجرین مسجد ہم نے سورت اس عشرہ کی پہلی آئٹ پڑی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے ہمیں جن باتوں پر ایمان رکھنا ہے ان میں ایک جیت یا ایک بات اسرا اور میرات ہے یہ دو لفظ ہیں اسرا اور میراج اسرا کے معنی آتے ہیں رات کو سفر کرنا اور اور معراج کے معنی آتے ہیں کسی سیڑھی سے اوپر کی طرف جا, چہنا اور جانا تو یہ دو لفظ ہیں اسرا اور میراج اور یہ دو آتے ہیں اور ندی الحصا خان کے دو موجودات ہیں اے لیکن دونوں چونکہ ایک ہی دن واٹے ہوئے ہی ہیں اس لیے ان دونوں کا تذکرہ ایک ہی ساتھ آتا ہے اس اور ان نبی ندی عبید سراق کو رات میں مکے سے, سے دراخ کے ذریعے مسجد افسر تک لے جایا گیا یہ زمینی سطح تھا دراخ پر گئے تھے اس سفر کو کہا جاتا ہے اس طرح اور پھر مسجد میں انبیاء رہی مصرافان کی عمت کرنے کے بعد آپ کو سیڑھی کے ذریعے بڑی تیز رفتاری سے ساتھ میں آسمان تک کا سفر کرایا گیا تو عروس کے مانے آتے اوپر جانا میراج کے معنی وہ سیڑھی یا وہ آگا جس کے ذریعے اوپر جایا جاتا ہے چونکہ اس زمانے سے ایک ہی راستہ تھا سیڑھی کا کوئی لفظ تھا جاتا تو اس سیڑھی سے جس کے ذریعے آپ کہہے جس کے مطابق آپ نے ساتھ مارا میں افسا میں انبیاء کے امامت سے فارغ ہوا تو میرے سامنے سیڑھی لائی گئی اور سیڑھی بھی سونے اور چار کی بنی ہوئی تھی پھر اسی کرم تعالی نے ہمیں جبرہ کے ذریعے چہایا اور ساتھوں سہر ہوئے اس کو کہا جاتا ہے مہراج تو چونکہ ایک ہی سفر میں دونوں حادثے پیش آئے تھے اسی لیے کتاب سنت میں ایک ہی سادن کا تذکرہ ہوتا ہے عشرہ اور محراج ورنہ یہ دونوں دو حادثے اور واقع یا آپ دو نوجود ہیں اللہ رب العالمین نے یہ اسراء اور میراج آپ کو کیوں کرائی اللہ رب العالمین نے اس کا جواب اس آیت کے اندر دیا کہ لو ریا گو نج آیا آپ لیا کے اندر بہت کچھ دیکھ دیکھتے تھے اسراء اور اللہ نے اسی لیے بھی کرایا آپ سے کرایا تاکہ اللہ تعالی آپ کو اپنی بڑی بڑی عجیب و غریب قوتیں اور قدرتیں اور نشانیاں دکھا دے اسی لیے نئی علی خان کے لاہر آزمین نے اسرا اور میمال میں روی نے دکھا دیا جو زندگی میں کبھی آپ دیکھے نہیں تھے اللہ عبدین نے اپنے تمام انڈیا ہمیں ہندوستان وسترام کو اپنی بہت پیاری ادارشانیاں اور بڑی قدرتیں دکھلاتا ہے وہ بدان غملی عمران ہم نے عمرانیم کو اپنی نشانیاں دکھلائی تو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نشانیاں دکھائی وہ قدرتیں جو آج سے کہیں گے کسی نبی کو نہیں دکھلایا العالمین نے یہ آپ سے میراج اسرا کا مقصد بیان کیا اور دوسرا مقصد انہوں نے پاس تھوڑے اسرا بنی اسرائیل سورے بنی اسرائیل میں اللہ تعالیم یہ بران اصلاح فتنا ایک ایک مزید کو خوش کرنے کے لیے اور لوگوں کے لیے آزمائش آزمائش تھی اس کے جب بھی اللہ ہٹار دیے اس وقت کے لوگوں کو آگمانا اور پورا متک لوگوں کو آگماتا رہے گا کہ کوئی آگ پیش تصدیق کرتے ہیں ایک ایسے بانے نہیں جہاں فیل ہو نہ کر رہا ہو نہ اور سیٹلائٹ میں ہو نہ اور شام سے ساتواں اسمان کا سفر کریں جنت دہنگا کا گزار رہے اور بہت ساری نشانی آرامتیں دیکھیں اور پہلے سے وقت صرف رہے یہ اس وقت بڑی عجیب بڑی چیز تھی کہ اتنا بڑا واقعہ یہ اتنا لمبا سفر ایک آدمی چند گھنٹے میں پیسے کر سکتا ہے سر پدا جی نے اس کا روایا صرف یہ دوسرا مطلب یہ تھا کہ اسرا اور می رات کے ذریعے اللہ تعالیٰ سب کو آگمائے اسی لیے جیسے بندیا ہندا اور اسلام نے صبح آپ پاکستان ایلان کیا اور مکے میں بار آم ہو گئی इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन इस बंद मच्छा चुनाव अब जेहर दबा हुआ आया और आदमी के बाद में ये स्थान को पूछा आप क्या कह रही है आपने इतना लंबा सफर सुना हजार ने फरमाया है मेरे गले मुझे इतना लम्बा सफर कराया और ये ये समय दिखलाया अब जहर बदबू चुनाव से पहले हमने प्रास्थान को छोड़ा और सीधे अपना बत्र सिद्धि पास गया आप तुम हम एक ऐसी बात बताते हैं कि जिस बात को सुनने नहीं देखा तुम्हें अपने नजीक हकीकत मालूम हो जाएगी कि वो कच्चे में न झूठे कहा बताओ क्या बात है क्या आप सोच सकते हैं कि एक इंसान आधनी रात को अपने बिस्तर को सोया हुआ हो और अब रास्ते हर बनाए और लाभ से ساتھ آسمان کا کفر کرائی اور پھر صبح ہوتے ہوتے میں رہے کہا یہ بات ہو سکتی ہے کیا یہ ناممکن ہے کہا آپ کے پاس اٹھے رہے ہیں محمد وسلم کی اللہ نے ہمارے پاس ایسا معاملہ کیا آجنا دسم اگر محمد وسلم تیار کر رہی ہے تو میں تصدیق کا سب سے ہی ایسے اللہ نے کیا یہ سب سک ان کا مقام مرتبہ اتنے گھٹکے کتنے ڈگڑا ہوئے لیکن صدیق سدھی رضی اللہ ہو پارن ہوگا اور مقدمہ بن گیا صرف مکہ والوں نے آپ کا امتحان دینا چاہا میں یہ اس طرح کا ریسات ہوں میرا اس میں اور میرے صبح میں بہت ہی پریشان تھا کہ میرے امت کے کفار ریسار سے بہت زیادہ ساتھ کریں گے اور ہمیں سے ہمیں مہانی تکلیف پہنچائیں گے کوئی اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا سارے مکے سے آگے کہا اچھا آپ بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے امتحان لینا شروع کیا نہیں یہ سراب شام کر کے ہر ہر کھڑا کیا اور ہمارا کی طرف رس کر لی مکے والوں نے تراب کرنا شروع کیا ہمارا ایک ساتھ گنہ سے مکے کی طرف آ ہے اور سلسلہ کیا پھر جا رہا آپ یہ کام جن جتنے سوالات کرتے اللہ انہ نے آپ کے لیے اوشا کا اٹھایا کہ مکے والوں نے جو سوال کیا نیش رات کام نہ رہے کر کے ان کا سچا جباب دے دیا اس طرح سے پورے بھارت کے لوگوں کا امتحان اور ندر حصوان بڑا اپنے تھا اندر اپنا آدمی آپ نے آج کے جو بہت سارے انعامات نبی علیہ اس طرح کو رب آپ جی بلایا اور جوارنا سن واپس ہونے لگے تو آپ جائیے اور ہم نے نماز سرب قرار دے دیا ہے چوبیس گھنٹے میں روزانہ پچاس وقت کی نماز آپ کے امتوں کو ادا کر لی ہے نہیں بہت تو نماز ایسی خیر برسکتی تھی کسی کو ایک ملے کسی کو دے ملے ہمارے رب نے ہمارے انتلوں پچاس وقت نماز دے دیا یہاں کی نماز کام سے ملاقات ہوئی موسا کا بھی منہ پوچھا آپ کے رنگ نے میرے پورا کام بڑے خوش ہمارے رب نے ہمیں پچاس وقت کی نماز دے دیا ہے آپ نے بڑی خوشی کا تنگا بہتر یہ ہے کہ آپ آپس جائیں اور کو کم کرائیں ہمیں اپنے امتوں سے گوپ کر دیا ہے یہ پچاس وقت نماز دوا ادا نہیں کر سکتے بھی جی آپ کو مت بڑی مہربانی سنے آپ آب پاکستان آب ابھی آج ہی نے پت کیا ہے اور آج کو اپنے پاس چلایا ہے سامنے جا جا کر کے اللہ حرف العینوں سے نماز کم کروا لیں نہ میرے خلاف کام دے الحر پڑانی سے فرمانا اللہ یہ بہت زیادہ میرے امت پر ہو جائے گی پچاس روپے کی نماز ذرا تھوڑا سا کام کر دی اللہ نے فرمائے جاؤ ہم نے سات روپے نماز کم کر دیا اور پینتالیس رقص کی نماز اور رہ گئی وہ بے سارا پھر مسالے قرآن کے پاس آئے مسلکھا کیا ہوا میرے رمنے والی ہم آپ ضرور کر لی اور پچاس کے بدائے پینتالیس بار گی رکھی پاس ماف کر دیا موسیٰ طبی مل نے کہا میرے بھائی یہ بھی بہت زیادہ ہے ہمیں اس پر ختم نہیں کر سکے گی جائے سب اور آپ کم کریں نیشرا اسے اب اللہ آباد کے شدار کیا تو رب العالمین نے سات وقت کی نماز اور بات کر دی اور چالیس بات ہی رسی نی کا رہے ہیں مستا قریب اللہ نے پیسہ چار بار اور پھر اپنے دو کر دیا ساتھ چالیس رکھی ہے کریم اللہ <سؤال> حس پڑے اور ہمیں ابھی سے آپ نہ کٹائیں اور اور کم کرائے یہ 40 وقت کی انعام آدمی بہت ہی زیادہ ہے اور نہ ہو لوگ آ گئے اور آ موسا, موسا کے پاس ہم بار بار ہم کو لوٹا رہے اور ہمارا سفر بھی رب سے پاس جائیں اور گوسا لگائے زمین پر آگے کی نوبت نہ آئے صرف انسان کے پاس لڑکا دے اور تمہارا بے تھی بار لڑکایا تو معاف کراتے کراتے آخر انہیں پانچ وقت کی باتیں رہ گئی سینتالیس روپئے کی نواز اللہ نے معاف کر دیا اخبار صرف انسان نے کہا پانچ وقت کی ریسی زیادہ ہے اور آپ جائیں اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ اور اللہ نے فرمائے جاؤ اب اس سے زیادہ معاف نہیں کریں گے ہمارا یہ قانون ہے ایک کا کی رچنا پر ہمارے ہاں کا ہے ہم نے ادا کرنے میں معاف کیا ہے لیکن ہم نہ ہم سو ہم سو ہم نے صرف پہننے کے پاس کر کے رکھی ہے سوال کے حساب میں ہمارے یہاں ابھی پچاس ہی سب ہے نئے واپس لے کے موسا کڑھے ملانے کا کیا ہوا پورا جواب دیا رسول نے موسا رسوان کی رائے دی کہ آپ آئے جائیں لیکن انگاجری میں موسا مجھے بڑی آتی ہوئی میرا اتنا ہمارے ساتھ کام کرے اور ہم پانچ وقت بھی نئے اس وقت سے لے کر پانچ وقت کی نام آپ فرق ہے اور کچھ لوگ ہفتے میں ایک بار آگے آ اللہ گا میرے یہ میں آپ کا تحفہ تھا اسے ہمیں قبول کرنا چاہوں تھا لیکن ہم نے اس کو بد کر دیا اور اسے ہم آگاہ کرنے سے قابل ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو میرے کام آپ کے کوشن سے فرمائے کو راگا وہ آپ ستر اللہ کل آپ سراب ناراج بادی صفا امباب ناراج کیوں کہ میراج سے آپ ان تھی میراج سے مانی آیا میں نے بتایا اللہ اللہ تب پہنچنے کا پہنچنے والا سپر وہ تھا اسے کہا گیا مطلب مصرب عی کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ پہنچے اللہ تعالیٰ کی دوارا کی ملاقات ہوئی پڑھنے کے آئیں اس کو کہا جاتا ہے میراج نماز سے چکے تھے اس لیے کہا جاتا تھا استرا سے استرا کے میرا موسم یہ ہے انسان نماز کی پابندی کرے یہ نماز کو نواز کہا گیا اللہ کے شریف پہنچنا ایک ہی نہیں جس کے اللہ کے رسلم اپنے رب سے مراک کیے تھے اسی لیے حریف اندر آیا سار سے بڑے شریف رب سے ملاقات کا دریا نماز ہے بڑا غلط میں یہ پردید میں آیا امراض ہونے کے لیے کھڑا ہوا جیسے الفاظ پر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دس پر اس کے اوپر اپنی رحمتوں کا دروازہ کھیلتے تھے جیسے انسان سردے میں گیا رکو کیا سجدے میں گیا میں میرے خیال آپ ہماری ہی یہ نواز اللہ کی ملاقات ہے اللہ کی زیارت یہ انسان کے سے ملاقات اپنی نمارت کے ذریعے کرتا ہے جب شکا کیا اپنی پیسانی کو زمین پر پھینکنے کے لیے اللہ کی رسول اللہ بنا کہیں پیسانی زمین پر پہنچنے کے نہیں رہے جتنے گناس کیے رہتے ہیں اللہ طور سارے خاص کر کے زمین پر گرا دے را. انسان کی مچھر پہلے ہوتی ہے شنکا سا پیسانی پہ کر دیتے اور اس کے مچھر زمین پر پہلے سبزی لاتی ہے نماز کی پابندی کرو اسی لیے نماز کا بڑا مسئلہ تھا بڑا گرو کھلو نبی احتراسات سناتے ہیں صحیح مسلم بہن اجلائی ابا خرجہ تالا محبوش راری کہتے ہیں نبی احترا نے ساتھ سنایا رات کا وقت ہے भेजा रात का वक्त है मैं जन्मत में टेल रहा हूँ और मेरे सामने खड़ा की कुछ आवाज आई और लकड़ी की तपल हुआ करती थी मेरे सामने मालूम हो गए इंसान चला जा रहा है भागता जा रहा है और उसके खड़ाऊ की आवाज सुनाई कर रही है मैंने सुनिंग पूछा यहाँ जब یہ ہمیں اپنے سامنے سے سنائی پڑ رہی ہے آپ کو پتا نہیں ہے آپ کا جو مشکل بے آر ہر چیز ہے وہ آپ کے آگے آگے بڑھا جا رہا ہے اور اس کے کھڑاؤں کی آواز آپ نماز پھیلوائے نماز سے فارو ہے بے حد ایک دنیا میں کیا کرتا ہے جس سے تمہیں سب سے زیادہ میں ہے جو ہم نے دیکھا ہمارے آگے آگے تمہارے کھڑا ان کی آواز آ رہی تھی جم نے بتایا کہ آواز ہے تو کیا کرتا ہے برادر نے کہا میرا معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں ایک سور میں بنا رکھتا ہے करता हूँ है। सोचता हूँ मेरा बड़े राजा मैं राजा तक करता हूँ कि हमेशा मेरे पावर हुए ऐसे भी मैं महसूस करता हूँ वधु कर्मी के बाद कम ऐसी कम डेढ़ मैं लगा से कहा अदा करने से भी हमें सुनने साथ समाया यही वजू की पालन में रहना और वजू खेल से हमेशा नशीन की पाबंदी करना نماز ہے اس کی برکت سے, سے داخل کر دیا ہے یہ نماز پڑھے سورے درکش کی چیز تھی لیکن ہمارے یہاں سب سے آخری چیز نماز ہے بیچ کے معاملے میں آخری چیز نماز ہے نماز کی پابندی کرو نواز میں پیداوی نہ کرو ہمارا کہ یہ کا کرنا ہیں میرے روزے سے میرے والد بڑے معاملات کے دوستوں انجائے مرے سے دیکھو میرا جو مجھے ایسے علاقے میں لے جایا گیا مرد سے میں اپنی آدمی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہمارے کتاب آدمی میں نے ان کے نا پھول تاپے ہیں بڑے بڑے ناخن یہ آج ستنا جہاں میزوں کی بڑے بڑے ہوئے ہیں تلوار کے مانک بڑی بڑی سوڈوں کے مانک بنے ہوئے ہیں اور سب جو ہے ستیہ ناخن میں نے دیکھا بڑے موسی ہیں بڑے ہی اور بڑے بڑے ماحول بنے ہوئے ہیں لوگوں کسی وجہ کرنے والے غریب سے چاہو شدم شدہ چند یا نہیں مندار یہ لوگوں کی قیمتیں کیا کرتے ہیں لوگوں کی صرف فرض کیا کرتے ہیں دوسرا اپنا اور لوگوں کو تیزی کیا کرتے ہیں نہ کرو نو کوچنا کروں میں خیال رکھو کہ میں ترین گزا ہے کہ امار ندی کو میرا ان بڑے گا چلا رہا ہے چلایا ہے یہ میرا بے پر ملے آپ یہ سواری سے چلا گئی بہت سارے گاڑ ہو گیا آپ منظر میں نہیں دیکھا ایک بڑا سا پتھر کے بڑی سے پتھر کے چٹان ہے چھوٹا سا سوراخ اور بڑا سا بیل اس میں گھسنا چاہتا ہے لا ہو جنما سب کا پڑھا ہے بڑی سے بہار چٹاسی بڑی سے بہار ہے اور چھوٹا سا سوراخ اسی سوراخ میں بیل گھسنے کی کوشش کر ہے سیم ڈالتا ہے دان نہیں مارا دا. رسم نہیں مارا بڑے ہو رہا ہے کہ کسی بھی اجلاسل فرماتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مسلا چھوٹے سے سوراخ میں پوچھتے ہوئے دیکھتا ہوں لیکن بڑے کچھ نہ پایا میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے کہا یہ کچھ نہیں ہوئی یہ آج کے مزدوروں کی مثال ہے آپ دیکھ لی سوراخ بڑے دخل ہونا چاہتا ہے اور اس سوراخ سے پتھر میں بڑے داخل نہیں ہو یہ انسان ہے آپ کے ان محمد نہیں بات کے روم سے بتا دیتے ہیں ادا کرتے نہیں کسی کو بالیاں دے دیا کسی کی تحریک کر لی کسی کو بے بیک کر لیا اور بعد اس کا دلتی ہو گئی ہم تھی اللہ اچھا سنوایا یہ انسان ہے بات جو کر جاتی ہے کبھی واپس نہیں ہو سکتی جیسے جس گھومنا تھا ऐसे आदमी अपनी जबान के वे बात करो बार दोबारा वापस नहीं ले सकता मेरे कहो अल्लाह तला से करो किसी की तोहसी न करो किसी की बेदबेरी ना करो किसी की जीव ना करो किसी के सुनखोष ना करो अल्लाह निराश कर ये सारी चीजें हमारे सामने पेश कर दिया है अल्लाह तारा हम सबका गोपी गति फरमाए اور ہندوستان ہر مستقل پرہیز بہتر آئے اپنی جگہ سے دولت کرنے والا بنا منکرا کے بچنے والا بنا ایمان باروں کی تمام کرنی والا ان کو محبت کرنے والا بنا یہ ہم نے دو بیماروں سے بارہ ملک کرنا جو, دی. دا دا دا جو جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے وہ بڑی مستقبول اور پڑھانے ہم سارے پارٹی مل کے دوا رہتے ہیں انہیں بابان کو ملک کرنا پریشان اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرتے جو ہے اللہ دین سے شہید کر دے ارحان آدمی دنیا میں ہر جگہ جہاں مسلمان ہے انہیں امن و امان محسوس فنوا امن امان محسوس فنوا اور جس ملک میں اللہ اس ملک کو امن امان ہر خران ہرکار کے ہاتھوں کو روک اور اس شہر ہوتے میں وہاں کے ہاتھوں میں شاہ کو ہاتھوں راشت کرنا ہر برا ہر سے ہکارمکیں محسوس کر لے اور جس میں کی اور Where are they?